آگے سبق دیکھیے بھائی متن دیکھیے پہلے وہ تاریف بل فصل القریبی حدن و بل خاصت رسمن ف انکان مال جنسل قریبی فتام من و اللہ ف ناقسن و وقد اجیز فن نا قی اون آما کا لفظی یہ وہ ہوا مایوق صدبی ہی تفصیر و مدلول لفظی گزشتہ سبق میں ہم نے تعریف کے بارے میں پڑھا تھا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو تعریف ہوتی ہے اس کا حمل ہوتا ہے معرف پر یعنی یوں کہیں معرف تعریف معرف قول شارح یہ تینوں نام ہیں تعریف کے اور بھی نام ہیں لیکن کم از کم یہ تین آپ یاد رکھیں تو یہ جو تعریف ہے اس کا حمل ہوتا ہے معرف پر جیسے الانسان حیوان ناطق ان یہ حیوان ناطق انسان کی تعریف ہے تو اس کا حمل ہو رہا ہے انسان پر یعنی معرف کو موضوع بناتے ہیں اور تعریف کو محمول بناتے ہیں یہ اس لیے تاکہ یہ تعریف فائدہ دے معرف کے تصور کا معرف جس چیز کی تعریف کی جا رہی ہے آپ کو معرف کے بارے میں علم نہیں تو آگے تعریف جب آئے گی تو معرف کی وضاحت ہو جائے گی اور اس کا تصور آپ کو حاصل ہو جائے گا تو جو تعریف حقیقی ہوتی ہے اس کے ذریعے صورت غیر حاصلہ کو حاصل کیا جاتا ہے یعنی معرف کو حاصل کیا جاتا ہے معرف کی صورت پہلے حاصل نہیں تھی تعریف کے بعد ذہن میں حاصل ہو گئی یہ تو تعریف حقیقی تھی اور ایک تعریف لفظی ہوتی ہے جس میں صورت غیر حاصلہ کو حاصل نہیں کیا جاتا بلکہ اس میں صرف تعین صورت ہوتی ہے جیسے الغزنفر کا لفظ عبارت میں آیا اب غزنفر شیر کو کہتے ہیں لیکن سننے والے کو پتا نہیں تو شیر کی صورت تو اس کو پہلے سے ہی ذہن میں حاصل ہے لیکن پھر وہ مانا پوچھتا ہے تو مانا ذکر کیا جاتا ہے کہ الغزن فر اسد غزن فر کیا ہے شیر ہے تو تعین ہو گئی کہ غزن کہ یہ غزن فر کا لفظ کس کے لیے وضع ہے اس کا مانا کیا ہے کوئی نئی صورت اسے حاصل نہیں ہوئی کیونکہ شیر کی صورت اس کے ذہن میں پہلے سے ہی موجود تھی صرف تعین صورت ہو گئی اور میں نے بتلایا تھا کہ تعریف حقیقی جو ہے اس کے دو بڑے مقصد ہیں بھائی دو بڑے مقصد ایک تو اس کے لیے جو معرف ہے اس کی ذاتیات پر اطلاع ہو جائے اس کی ذاتیات پر اطلاع ہو جائے یعنی اس کی حقیقت اور ماہیت کا پتہ چل جائے اور دوسرا مقصد ہوتا ہے کہ یہ جمیعۂ معمعۂ مشارکات سے جدا ہو جائے بھائی جمیع مشارکات سے تو اگر یہ دونوں مقصد حاصل ہو جائیں تو یوں کہیں یہ نور ان نور ہے بھائی اور اگر ایک مقصد بھی حاصل ہو جائے تو بھی کافی ہے اور میں نے بتایا تھا جب پوری ماہیت کا پتا چلتا ہے تو دوسرا فائدہ بھی خود بخود ساتھ حاصل ہو جاتا ہے یعنی وہ چیز جمیائی مشارکات سے بھی جدا ہو جاتی ہے لیکن وہ صورت جس میں وہ چیز جمیائی مشارکات سے جدا ہو اس میں ضروری نہیں کہ اس کی پوری ماہیت اور پوری حقیقت کا بھی پتا چلے اور انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ تعریف کے اندر دو شرطیں ہیں بھائی ایک تو یہ کہ تعریف جو ہے معرف کے مساوی ہونی چاہیے یعنی افراد کے اعتبار سے یا یعنی یوں کہیں صدق کے اعتبار سے صدق کے اعتبار سے یعنی جہاں تعریف صادق ہے وہاں معرف صادق ہے اور جہاں معرف صادقہ ہے وہاں تعریف صادق ہے یہ یعنی آسان لفظوں میں کہیں کہ تعریف کو جامع مانع ہونا چاہیے یا دوسرے لفظوں میں کہیں تعریف کو و مناقس ہونا چاہیے مترد کا معنی جامع اور مناقس کا مانا مان اور دوسری شرط یہ ہے تعریف کے اندر کہ وہ اجلا ہونی چاہیے زیادہ واضح اور زیادہ روشن ہونی چاہیے معرف کے مقابلے میں چنانچہ اسی پر پھر تفریح کرتے ہوئے کہا تھا کہ چونکہ تعریف کو مساوی ہونا چاہیے لہذا تعریف بالعام بھی صحیح نہیں اور تعریف بالاخص بھی صحیح نہیں اس لیے کیونکہ عام جو ہے مثلا آپ سے آپ سے کسی نے انسان کی تعریف پوچھی اور آپ نے حیوان کہہ دیا صرف حیوان تو حیوان تو عام ہے بھائی انسان کے مقابلے میں اس سے نہ تو انسان کی پوری حقیقت کا پتا چلا کیونکہ انسان کی حقیقت صرف حیوان تو نہیں ہے انسان کی حقیقت تو حیوان ناطق ہے تو پوری حقیقت کا بھی پتہ نہیں چلا اور نیز جمع مشارکات سے بھی جدا نہیں ہوا کیونکہ حیوان تو فرس پر بھی بولا جاتا ہے حیوان تو خیمار پر بھی بولا جاتا ہے حیوان تو بقر اور دوسرے حیوانات پر بھی بولا جاتا ہے تو تعریف حقیقی کے جو دو بڑے مقصد ہیں ان میں سے کوئی بھی مقصد حاصل نہیں ہو رہا لہذا معلوم ہوا تعریف بالعام صحیح نہیں ہے اور تاریخ بالاخص بھی صحیح نہیں ہے تاریخ الخص اس لیے کیونکہ یہ جو اخص ہوتا ہے یہ ذہن میں قلیل ہوتا ہے آم کے مقابلے میں یعنی عقل ہوتا ہے یہ جو اخص ہوتا ہے یہ ذہن میں عقل ہوتا ہے کس کے مقابلے میں عام کے مقابلے میں کس کے مقابلے میں آم کے مقابلے میں اور نیز یہ ذہن میں اخفہ ہوتا ہے عام کے مقابلے میں تو اخص جو ہے وہ عقل بھی ہے اور اخفا بھی ہے کس کے مقابلے میں آم کے مقابلے میں وجہ یہ وجہ یہ وجہ یہ کہ جو عام ہوتا ہے اس کی جہات کثیر ہوتی ہیں یعنی ذہن میں حاصل ہونے کی عام کی ذہن میں حاصل ہونے کی جہات کثیر ہوتی ہیں جبکہ اخص جو ہے اس کی ذہن میں حصول کی جہات قلیل ہوتی ہیں عام جو ہوتا ہے اس کی جہات کا کثیر ہوتی ہیں یعنی ذہن میں حاصل ہونے کے اعتبار سے وہ بہت سی جہتوں سے ذہن میں حاصل ہو سکتا ہے مثلاً حیوان جو ہے مثلاً حیوان عام ہے اور انسان کیا ہے آخص ہے. ہے اب یہ جو حیوان جو عام ہے اس کے حصول ذہنی کے بہت سی جہات ہیں جب آپ فرس کا تصور کریں تو بھی یہ حیوان یہ جو عام ہے آپ کو حاصل ہوتا ہے کیونکہ فرس بھی حیوان ہے اسی طرح جب آپ بقر یعنی گائے بیل کا تصور کریں تب بھی حیوان آپ کے ذہن میں آتا ہے کیونکہ گائے بیل بھی کس میں سے حیوانات میں سے اسی طرح آپ ہیمار کا تصور کریں تب بھی آم جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آوام کے ذہن میں حاصل ہونے کے اعتبار سے اس کی جہات کثیر ہیں کئی جہتوں سے وہ ذہن میں حاصل ہو سکتا ہے اور جبکہ اخص جو ہے اس کی ذہن میں حاصل ہونے کے اعتبار سے جہات قلیل ہیں تو آن کے ذہن میں حصول کے اعتبار سے جہاد کثیر اور اخص کی ذہن میں حاصل ہونے کے اعتبار سے جہاد قلیل ہیں اور نیز یہ جو عام ہوتا ہے اس میں شرائط قلیل ہوتی ہیں ذہن میں حاصل ہونے کے لیے اس کی شرائط قلیل ہوتی ہیں جبکہ اخص جو ہے اس کے حصول ذہنی کے لیے شرائط کثیر ہوتی ہیں کس طرح دیکھو بھائی حیوان ہے مث حیوان کسے کہتے ہیں جسم ان نام حساس متحرک بل ارادہ تو حیوان کا تصور کرنے کے لیے آپ کو چار چیزوں کا تصور کرنا پڑا جسم کا بھی نامی کا بھی حساس کا بھی اور متحرک بل ارادہ کا بھی جبکہ اس کے مقابلے میں اگر انسان کا تصور کرنا پڑے تو انسان میں پھر ایک اور شرط یعنی ناطق جو ہے اس کا بھی تصور کرنا پڑے گا انسان کسے کہتے ہیں حیوان ناطق کو اور حیوان میں کتنی چیزیں تھیں چار اور ساتھ ناطق پانچویں چیز بھی مل گئے تو انسان کا تصور کرنے کے لیے جسم نامی حساس متحرک بل اور اس کے ساتھ ساتھ ناطق کا بھی تصور کرنا پڑے گا تو عام کے حصول ذہنی کے لیے شرائط قلیل ہیں اور اخص کے حصول ذہنی کے لیے شرائط کثیر ہیں حسن تو لہذا اخص جو ہے وہ اخفہ ہے ذہن میں وجہ سمجھ میں آ کیونکہ جو عام ہوتا ہے اس کی حصول ذہنی کی جہاد کثیر ہوتی ہیں اور حصول ذہنی کی شرائط قلیل ہوتی ہیں جبکہ جو اخص ہوتا ہے اس کے حصول ذہنی کی جہاد قلیل ہوتی ہیں اور شرائط کثیر ہوتی ہیں لہٰذا یہ اخفہ ہوا عام کے مقابلے میں یہ جو اخص ہے لہٰذا اخص کے ذریعے بھی تعریف صحیح نہیں ہے تعریف صحیح نہیں اس لیے کیونکہ تعریف جو ہے اس کو اجلا ہونا چاہیے بھائی کس کے مقابلے میں معرف کے مقابلے میں جبکہ اخص وہ تو اخفہ ہے لہذا اس کے لیے تعریف صحیح نہیں ہے اچھا جی آگے دیکھیے بھائی کہتے ہیں وہ تعریف بل فصل القریبی حد ان و بل خاص ستی رسم ان ف جنسل قریبی فتام ان اللہ ف ناقس یاد رکھو یہ جو تعریف ہے تعریف جو ہے اس کی چار قسمیں ہیں ایک حد تام ایک حد ناقص ایک رسم تام اور ایک رسم ناقص تعریف میں میں نے بتایا تھا دو چیزوں میں سے ایک ضرور ہونی چاہیے یا تو معرف کی پوری حقیقت کا پتہ چل جائے یا وہ جمع مشارکات سے جدا ہو جائے جدا ہو جائے اور جدا جو ہوتا ہے وہ خاصہ یا فصل کے ذریعے ہوتا ہے فصل ذاتی ہے ذات کے اندر داخل ہے اور خاصہ وہ خارج ہے وہ ذاتی نہیں ہے وہ صفت ہے فصل جو ہے وہ بھی ایک ماہیت کے ساتھ خاص ہوتی ہے اور خاصہ بھی ایک ماہیت کے ساتھ خاص ہوتا ہے تو لہذا انسان کے لیے آپ چاہے ناطق کہہ دیں یا چاہے آپ واحق کہہ دیں دونوں صورتوں میں یہ جمی آئے مشارکات سے جدا ہو جاتا ہے کیونکہ ناطق جو ذاتی ہے انسان کے لیے یہ اس کو سب سے کیوں جدا کرتی ہے کیونکہ ناطق صرف انسان ہے اور کوئی بھی نہیں اور زاہک وہ بھی صرف انسان ہے تو وہ بھی سب سے کیا کر دیتا ہے انسان کو جدا کر دیتا ہے بس فرق صرف اتنا ناطق وہ انسان کے لیے ذاتی ہے اس کی ذات میں اس کی ماہیت میں اس کی حقیقت میں داخل ہے جبکہ جو ذاہک ہے یعنی خاصا وہ ماہیت میں داخل نہیں ہوتا اس سے خارج ہوتا ہے تو تعریف کے اندر ان دو میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے کیونکہ تعریف میں دو چیزیں تھیں بھائی ایک کیا پوری, پوری, پوری حقیقت محبت محبت کا پتا چل جائے یا جمع مشارکات سے جدا ہو جائے تو جب پوری حقیقت کا پتہ چلتا ہے تو ساتھ ہی وہ جمیا مشارکات سے بھی کیا ہو جاتا ہے جدا ہو جاتا ہے لیکن جب جمیا مشارکات سے جدا ہو تو ضروری نہیں کہ پوری حقیقت کا پتا چل جائے لہذا جب پوری حقیقت ذکر ہوتی ہے تو دونوں فائدے حاصل ہو جاتے ہیں پوری حقیقت کا بھی پتہ چل گیا اور جمع مشارکات سے بھی جدا ہو گیا جبکہ جمعہ مشارکات سے جب جدا ہو تو پھر پوری تعریف کا پتا چلنا ضروری <تصفح> نہیں معلوم ہوا کم از کم درجہ تعریف کا یہ ہے کہ وہ جمع مشارکات سے جدا ہو جائے اور دوسرا درجہ کیا ہے پوری حقیقت ملی کا, کا پتا چلے اور جب پوری حقیقت کا پتا چلے گا پھر تو یہ دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں گی پھر تو دونوں چیزیں حاصل ہوں گی لہذا کم سے کم درجہ کیا ہوا کم از کم جمع مشارکات سے جدا ہو جائے جا کم سے کم یہ نہیں کہ کم سے کم درجہ آپ کہیں پوری ماہیت کا پتہ چل جائے بھائی جب پوری ماہیت کا پتہ چلے گا پھر تو دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں گی جمیع مشارکات سے بھی جدا ہو جائے گا لہذا کم سے کم درجہ کیا ہوا تعریف کیسی ہو جمی مشارکات بھر سے بھر جدا کر دے اور جمیع مشارکات سے دو ہی چیزیں جدا کرتی ہیں یا خاصہ یا بھر فصل بھائی تو لہذا تعریف میں ان دو میں سے ایک چیز ضرور ہونی چاہیے یا تعریف میں فصل ہو یا خاصا ہو تو جس تعریف میں فصل آئے اس کو حد کہتے ہیں حد دن ہا اور دال ہے اس کو حد کہتے ہیں اور جس تعریف میں خاصہ آئے اس کو رسم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں رسم, رسم, رسم کہتے ہیں رسم اور پھر یاد رکھو اس حد یا رسم کے اندر فصل یا خاصہ کے ساتھ اگر جن سے قریب آ جائے کیا آ جائے جن سے قریب, قریب, قریب آ جائے تو پھر ان کو تام کہیں گے ورنہ ناقص کہیں گے اگر جن سے قریب آ جائے تو تام کہیں گے تام ہے یعنی کامل ہے اور یا ناقص کہیں گے لہذا حد کے اندر کیا ضروری فصل ضروری فصل کے ساتھ اگر جن سے قریب بھی آ گئی تو پھر اس کو کیا کہیں گے حد تام اور اگر جن سے قریب نہ آئی ساتھ تو یہ حد ناقص, حد ناقص ہے جو ہے حد حد ہے یعنی حد کس پر مشتمل ہوتی ہے کم از کم فصل پر اس فصل کے ساتھ اگر جن سے قریب آ گئی تو کیا کہیں گے حد تام اور اگر جن سے قریب نہ آئی تو حد ناقص بھائی اور اسی طرح رسم کے اندر ہے رسم کے اندر کیا ضروری خاصہ اس خاصہ کے ساتھ اگر جن سے قریب آ گئی تو کیا کہیں گے رسم تام اور اگر جن سے قریب ساتھ نہ آئی تو رسم ناقص کہیں گے بات سمجھ میں آ گئی دیکھیے بھائی کہتے ہیں وہ تعریف بل فصل قریب اور وہ تعریف جو فصل قریب کے ساتھ ہو حد وہ کیا ہے حد ہے وہ یہ یوں کہیں وہ تاریخ بال فصل قریب حد اور وہ تاریخ جو فصل قریب کے ذریعے ہو حد دن وہ حد ہے وہ بالخاصت اور وہ تاریخ جو خاصہ کے ذریعے ہو وہ رسم ہے ف انکان مال جنس القریبی فتمن پس اگر وہ جنس قریب کے ساتھ ہو چاہے حد ہو چاہے رسم اگر وہ جنس قریب کے ساتھ ہے فتح من تو وہ تام ہے وہ اللہ اور اگر ایسا نہ ہو ناقسن تو وہ ناقص ہے معلوم ہوا حد تام میں کیا کیا آئے گا حد تام حد, حد, بلاد ہے, بلاد حد بلاد ہے. جی ہے حد ہے دایا. تو معلوم ہوا فصل تو ضرور ہے جی فصل قریب فصل بھی کون سی قریب کا, کا فصل قریب کی بات ہو رہی ہے وہ جدا کرتی ہے سب سے فصل بائی جدا نہیں کرتی تو لہذا جب حد کی بات آ گئی فصل قریب تو ضرور ہے اور فصل قریب کے ساتھ کیا آ جائے تو اس کو حد تام کہیں گے جن سے قریب جن سے قریب لہذا انسان کی تعریف آپ نے کی حیوان ناطق کے ساتھ یہ حد تام ہے کیونکہ انسان کی جن سے قریب کیا ہے حیوان وہ بھی آ گئی اور جو فصل ہے ناطق وہ بھی آ گیا تو یہ کیسی تعریف ہے حد تام اور یاد رکھو یہ جو چار قسم کی تعریفیں ہیں یہی معتبر ہیں یہی معتبر ہیں کسی بھی چیز کی تعریف کرنی ہے یا تو اس کے لیے کیا کرو حد تام لے کرو یا حد ناقص یا رسم تام یا رسم ناقص لے کر آؤ بھائی اور ان میں سے سب سے اعلی درجہ حد تام کا ہے کیونکہ اس کے ذریعے پوری حقیقت کا بھی پتہ چل جاتا ہے اور جمع مشارکات سے بھی جدا ہو جاتا ہے تو حیوان ناطق انسان کے لیے حد تام ہے جو مشتمل ہے کس پر جن سے قریب پر بھی اور فصل پر بھی اس سے کیا فائدہ ہوا انسان کی پوری حقیقت کا بھی پتا چل گیا اور جمیائے مشارکات سے بھی وہ جدا ہو گیا تو دیکھو اس میں دونوں فائدے ہیں باقی سب میں دونوں فائدے نہیں ہوں گے اس میں دونوں فائدے آ گئے لہذا سب سے اعلی درجے کی تعریف کیا ہے حد تام ہے بھائی اور حد ناقص حد ہے کیا پتا چلا کیا ضروری اس میں فصل ضروری ہے اور جن سے قریب نہیں ہے اس کے کی اندر کیونکہ حد ناقص ہے نا اگر جن سے قریب ہوتی پھر تو ہم کیا کہتے اس کو حد تام کہتے ہیں اور یہ حد ناقص ہے تو معلوم ہوا فصل قریب تو ضرور ہوگی فصل قریب کے ساتھ اگر جن سے بعید آ یا کوئی بھی جنس نہیں آئی صرف فصل ہی ہے تو دونوں صورتوں میں یہ حد ناقص ہے توجہ ہے حد ناقص میں کیا ضروری فصل قریب کیا ضروری فصل قریب. قریب ضروری اور جن سے قریب نہیں ہوگی اس کے اندر جن سے قریب جن سے قریب نہ ہو اس کی دو صورتیں ہیں سرے سے کوئی جنس ہی نہیں ہے صرف ناطق ہے تو انسان کی تعریف صرف ناطق کے ساتھ کر دی تو اس کو کہیں گے حد ناقص کیا کہیں گے جمع مشارکات سے جدا ہوا یا نہیں جمی مشارکات سے جدا ہو گیا یا ساتھ جن سے بعید بھی لے آؤ مسن جسم نامی لے آؤ جسم نامن ناط جسم الامن ناط دیکھو یہ حد ناقص ہے کس چیز پر مشتمل ہے فصل حد کے اندر فصل قریب ضرور ہونی چاہیے بس تو کیا ہے جب فصل قریب ہے تو حد تو یہ ہے ہی اور تام کون سی ہوتی ہے جس میں جن سے قریب ساتھ ہو یہاں جن سے قریب ہے نہیں تو اس کو حد ناقص کہیں گے پھر جب جن سے قریب نہیں ہے تو سرے سے کوئی جنسی نہ لاؤ صرف کس پر اکتفا کر لو فصل, فصل دلوقتي پر دلوقتي یا جن سے بعید بھی ساتھ لے آؤ تو دو صورتیں بن گئیں حد ناقص کی جن سے بعید اور فصل ہو یا صرف, صرف, دلوقتي صرف دلوقتي فصل دلوقتي ہو تو انسان کی حد ناقص بیان کرو کوئی ایک صورت بیان کرو صرف ناطق کہہ دیا صرف ناتق تو, ناتق تو ناتق یہ کیا ہے حد ناقص, ناقص, ناقص ہے کوئی دوسری صورت کرو حد ناقص کی جسم نامین نات کن دیکھو جن سے بعید لیا یا صرف جسم لے آؤ جسمن نا یا صرف جوہر لے آؤ جوہر نا تو یہ فصل آ لہذا حد ہے اور جن سے قریب ہے نہیں تو لہذا یہ حد کون سی ہوئی ناقص, ناقص ہو گئی تو حد ناقص, ناقص میں دونوں صورتیں آ گئیں فصل تو ضرور ہونی چاہیے پھر ساتھ چاہے جن سے بعید ہو یا نہ ہو لہذا صرف ناتق یہ بھی کیا ہے حد ناقص, ناقص اور جس میں ناط یہ بھی کیا ہے حد ناقص, ناقص, ناقص ہے صورت سمجھ میں آ گئی جی اور رسم رسم کا دار و مدار خاصہ پر ہے خاصہ یعنی ایسی صفات جو ذات میں تو داخل نہیں لیکن اسی ماہیت کے ساتھ خاص ہے اور جمعہ مشارکات سے جدا کر دیتی ہے پھر اس رسم میں اگر جن سے قریب آ گئی تو اس کو کہیں گے رسم تام رسم تام بنائیے انسان کے لیے خادثہ لے کر آؤ خاصہ تو ضروری ہے کیا خاصہ ہے انسان کے لیے ظاہر کہہ دو یا کاتب کہہ دو یا قابل علم کہہ دو جس میں علم کی قابلیت ہے تو کاتب کہہ دیا آپ نے اب کاتب کے ساتھ جن سے قریب لاؤ کاتب یا زاہک کے ساتھ جن سے قریب کیا ہے انسان کے لیے حیوان آمد. ہے تو حیوان ان کاتب ان خاصا بھی ہے اور جن سے قریب آمد. یا حیوان ان ان جن سے قریب بھی ہے اور خاصا بھی ہے تو یہ انسان کے لیے رسم تام ہے رسم تام میں کیا چیز ہوتی ہے خاصا اور جن سے قریب تو یہ ہے رسم تام اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ رسم ناقص ہے رسم ناقص میں پھر وہی وہ دو صورتیں صرف کس کو لے آؤ صرف خاصا کو لے آؤ یہ خاصا کے ساتھ جن سے بعید کو لے آؤ جی انسان کے لیے رسم ناقص بیان کریں بھائی ایک صورت کیا کاتبن کہہ دو صرف یا صرف زاہ کہہ دو یا صرف قابل علم کہہ دو تو یہ کیا ہے رسم ناقص یا ساتھ جن سے برعید کو بھی لے آؤ جسم زاہ یا جو ہر زاح تو یہ کیا ہے یہ رسم, ناقص. یہ رسم ناقص, ناقص ہے بات اچھی طرح سمجھ بھی. میں آ گئی تو کہتے ہیں وہ تعریف القریب حد و بل رسم رسمن تعریف جو ہے فصل قریب کے ذریعے وہ حد ہے اور خاصہ کے ذریعے رسم ہے ف انکان مال جنس قریب فتح من و اللہ فن بس اگر وہ حد یا رسم جو ہے اگر وہ جنس قریب کے ساتھ ہو تو وہ تام ہے تام من یہ مشدد ہے بھائی وہ اللہ اور اگر ایسا نہ ہو فن ورنہ وہ تو ناقص ہے بھائی پھر یاد رکھنا یہ حد کو حد کیوں کہتے ہیں اور رسم کو رسم کیوں کہتے ہیں حد کا معنی ہے منع کرنا روکنا چونکہ یہ حد بھی مانع ہوتی ہے دخول غیر سے کوئی اور تعریف کے اندر داخل نہیں ہوتا ایسی تعریف کر دی جو جامع مانع ہے کوئی اور تعریف کے اندر داخل نہیں ہو سکتا لہذا اس کو کیا کہتے ہیں حد کہتے ہیں اور رسم رسم کا معنی ہوتا ہے علامت علامت چونکہ خاصا بھی علامت ہوتا ہے اس ماہیت کی زاہق یہ کیا ہے انسان کی علامت ہے زاہر کو سے آپ جان لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے انسان ہے یہ صرف اسی ماہیت میں پایا جاتا ہے اور کسی ماہیت میں نہیں ہوتا تو رسم کا کیا معنی ہے علامت اور نشانی جب دیکھو میں نے زاہق کہا تو آپ کو انسان کی پہچان ہو گئی لیکن کیا انسان کی ذاتیات اور ماہیت کا کچھ پتہ چلا نہیں کچھ ماہیت وغیرہ کسی چیز کا پتا نہیں, نہیں, نہیں چلا لہذا یہ جو خاصہ ہوتا ہے اس سے ماہیت کا پتہ تو نہیں چلتا لیکن وہ سب سے جدا ضرور ہو جاتی ہے یہ اس کی علامت ہے اس کے ذریعے وہ باقی چیزوں سے جدا ہو جاتی ہے تو رسم کو رسم کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ علامت ہے بھائی اس کے ذریعے اس کی پہچان ہو جاتی ہے کاتب جیسے یہ اس کی نشانی ہے انسان کی دیکھیے بھائی اب شرح کے اندر قلو بالفصل فصل قریبی اطاریف اللہ بدلو اینش ملا اللہ امری یخ تصوبل مارفی و یوسا ہی تعریف میں لابد لہو تعریف کے لیے ضروری ہے این یش ملا کہ وہ مشتمل ہو علی امرین ایسی چیز پر یختص بالمعرفی جو خاص ہو کس کے ساتھ بھائی تعریف میں کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو معرف کے ساتھ خاص ہو کیا مانا یعنی اس کو جمعہ مشارکات سے جدا کر دے تعریف کا کم سے کم درجہ کیا ہے جمعہ مشارکہ تعریف میں دو چیزیں ضروری ہیں نا یا تو پوری ماہیت کا پتا چل جائے جمعہ مشارکات سے جدا کر دے تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ جمیع مشارکات سے جدا کر دے لہٰذا لہذا کہتے ہیں اتاریف اللہ بدلوش ملا اعلی امری یختص معرفی تاریخ میں ضروری ہے کہ وہ مشتمل ہو کسی ایسی چیز پر جو خاص ہو اس معرف کے ساتھ وہیوسا اور اس کے برابر ہو بنا ان علامہ سبق من اشترات المساواتی اور اس کے برابر ہو بنا بر اس کے جو ماقبل میں گزر چکا ہے مساوات یعنی کہ مساوات کی شرط ماقبل میں گزر چکا ہے کہ تعریف کیا ہونی چاہیے معرف کے مساوی ہونی چاہیے فہاد المر انکان ذاتی اچھا بھائی انہوں نے کیا کہا ادھر دیکھیے انہوں نے کیا کہا تعریف ہمیشہ کسی ایسی چیز پر مشتمل ہونی چاہیے جو اسی ماہیت کے ساتھ اسی معرف کے ساتھ خاص ہو کسی اور میں نہ پائی جائے یعنی آسان لفظوں میں تعریف میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو اس کو باقی مشارکات سے جدا کر دے اور وہ چیز جو اسی کے ساتھ خاص ہے اور باقی مشارکات سے جدا کر دیتی ہے وہ یا تو خاصہ ہے یا فصل, فصل. یا وہ خاصہ ہے یا فصل اور ان میں سے ایک ذاتی ہے اور ایک ذاتی نہیں ہے فصل جو ہے وہ ذاتی ہے ذات اور ماہیت میں داخل ہے اور خاصہ ذات میں داخل نہیں تو لہذا تعریف میں ان دو چیزوں میں سے ایک تو ضرور ہونی چاہیے یا خاصہ ہونا چاہیے یا فصل ہونی چاہیے تو کہتے ہیں تعریف میں ضروری ہے کہ وہ مشتمل ہو کسی ایسی چیز پر جو معرف کے ساتھ خاص اور اس کے برابر ہو بنا پر اس کے جو ماقبل میں گزر چکا ہے مساوات یعنی کہ مساوات کی شرط فہاد ال امر انکان ذاتی کان فصل قریباً اگر یہ چیز جو ہے اگر وہ ذاتی ہو تو کان فصلا قریبا وہ کیا ہوگی فصل قریب, قریب, قریب ہوگی وہ انکان عارضی اور اگر یہ چیز جو اس کے ساتھ خاص ہے اگر وہ عارضی ہے یعنی صفت ہے کان خاصتا لا محالتا تو پھر یہ خاصہ ہے لا محالتا قطعی طور پر فعال معرف حد پس پہلی صورت پر جو معرف ہے اس کو حد کہتے ہیں یعنی جب وہ فصل پر مشتمل ہو وہ السانی رسمن اور دوسری صورت پر اس کو رسم کہتے ہیں یعنی جب وہ خاصہ پر مشتمل ہو سم کل ہوما نشتملہ الجن سل قریبی یوسما حدن تام من و من تام پھر ان میں سے ہر ایک اگر مشتمل ہو جن سے قریب پر تو اس کو حد تام اور رسم تام کہتے ہیں وہ علم یشتمل الجن سل قریبی اور اگر وہ جن سے قریب پر مشتمل نہ ہو اس میں کتنی صورتیں تھیں دو کون سی دو صورتیں سرے سے کوئی جنسی نہ ہو یا جنس تو ہو لیکن بعید ہو وہی بیان کر رہے ہیں کہتے ملم ہیں یشتمل عالل جنسل قریبی اور اگر وہ جنس قریب پر مشتمل نہیں ہے سوا ان اشتمل عالل جنسل بعید برابر ہے کہ وہ مشتمل ہو جن سے بعید پر او نہ ہوں کا فصل قریب ہوں ہو یا وہاں صرف فصل قریب ہی ہو صرف کیا ہو فصل قریب ہو او خاصا تم وحدہ یا صرف اکیلا خاصہ ہو تو یوسما حد نا قسم و رسم نا تو اس کو حد ناقص اور رسم ناقص کہتے ہیں ہاد محسل کلام یہ ان مناطقہ کے کلام کا حاصل ہے یہ مناتقا کے کلام کا حاصل ہے تو کلام ہم ہم ضمیر کس کو راجے مناطقا کو راجے سوال پیچھے تو کہیں مناتقا کا ذکر نہیں آیا تو جواب یہ منطق کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اور جب منطق پڑھ رہے ہیں تو معنی کے اعتبار سے گویا مناتقا کا ذکر آ چکا ہے بھائی تو ان کی طرف ضمیر لوٹا دی کہتے ہیں ہاں محسل و یہ مناطقہ کے کلام کا حاصل ہے یعنی ان کے کلام کا خلاصہ یہ ہے وفی ابحاسن اور اس میں ایسی بحثیں ہیں لا یساحل مقاموں جن کی اس مقام پر گنجائش نہیں ہم نے تو مختصر حاصل کلام ذکر کر دیا کہ چار قسمیں ہیں تعریف کی حد تام حد ناقص رسم تام اور رسم ناقص اور یہاں پر اور بھی بحثیں علماء نے مناطقانے کی ہیں لیکن اس چھوٹی کتاب میں ان کی گنجائش نہیں ان کو یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا تو کہتے ہیں فی ہی اب خاصن اور اس میں اور بھی بحثیں ہیں لا سوہل مقام جن کی اس مقام پر گنجائش نہیں ہے یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی تو لہذا یہ چار قسم کی تعریفات ہیں جو مقبول ہیں بھائی یہ تعریف حقیقی ہے یہ اس کو یوں کہیں یہ تعریف کامل ہے تعریف کامل ہے تو ان میں سب سے اعلیٰ درجہ کس کا حد تام کا تو اس کے ذریعے پوری ماہیت کا بھی پتا چلا اور جمیع مشارکات سے بھی جدا ہوا جبکہ باقی تینوں جو ہیں حد ناقص یا رسم تام یا رسم ناقص ان کے ذریعے جمیع مشارکات سے تو چیز جدا ہو جاتی ہے لیکن پوری ماہیت کا پتا نہیں چلتا تو لہذا سب سے اعلی درجہ حد تام کا ہے بھائی حد تام کا ہے پھر ایک اور بات یاد رکھنا بڑی ہی قیمتی بات یاد رکھو علماء فرماتے ہیں کہ کسی چیز کی حد اور رسم میں فرق بڑا مشکل ہے تعریف حقیقی کی کتنی قسمیں ہیں چار قسمیں ہیں اب آپ کے سامنے کوئی تعریف کرتا ہے یا آپ تعریف کرتے ہیں تو قطعی طور پر کہا جائے کہ یہ حد ہے یا قطعی طور پر کہا جائے کہ یہ رسم ہے یہ مشکل ہے یہ فرق نہیں ہو سکتا ایک آدمی ایک چیز توجہ ہے ایک آدمی کیا کرتا ہے ایک چیز کی تعریف کرتا ہے آپ قطعی طور پر کہہ دیں یہ رسم ہے قطری طور پر کہہ دیں یہ حد ہے یہ بڑا مشکل کام ہے لہذا انسان کی تعریف کی حیوان ناطق میں نے کیا بتایا یہ کیا ہے حد تام ہے علماء فرماتے ہیں نہیں یہ قطعی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کسی بھی چیز کی حد تام یا حد ناقص رسم تام یا رسم ناقص ان میں فرق نہیں ہو سکتا یعنی یوں کو آسان لفظ میں حد اور رسم میں فرق بڑا مشکل ہے حد رسم, رسم میں فرق بڑا, بڑا مشکل, مشکل بھائی کیوں مشکل ہے کہتے ہیں اس لیے کیونکہ جنس کی مشابہت ہے عرض عام کے ساتھ جنس بھی کیا ہے کلیون مقولن علی کسیرینا مختلف نا فی جوابی ما ہوا تو جنس بھی مختلف حقیقتوں والے پر بولی جاتی ہے کس پر اور عرض عام بھی مختلف حقیقتوں پر بولا جاتا ہے جیسے ماشی انسان بھی ہے گھوڑا بھی ہے گدہ بھی ہے گائے بیل سب کیا ہیں معاشی ہیں اب ہم نے جنس کسے قرار دیا حیوان کو اور معاشی کو کیا قرار دیا آرز عام قرار دیا لیکن بھائی قطائی طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے یہ معاشی جنس ہو اور حیوان کیا ہو آرز عام توجہ ہے جنس بھی مختلف حقیقتوں پر بولا جاتا ہے اور حقیقت کے اندر ماہیت کے اندر داخل ہوتا ہے جنس بھی مختلف حقیقتوں پر بولا جاتا ہے اور عرض عام بھی مختلف لیکن جنس کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں یہ ماہیت کے اندر داخل ہے یہ ذاتی ہے اور عرض عام کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں یہ <سنسو> ماہی سے خارج ہے کہتے ہیں ان دونوں میں فرق نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے حیوان جس کو ہم نے کیا قرار دیا ہے جنس قرار ہو سکتا ہے یہ کیا ہو ارض عام ہو اور ماشی جس کو ہم نے کیا قرار دیا ہے ارض عام قرار دیا ہو سکتا ہے وہ کیا ہو جنس ہو کیونکہ دونوں میں اشتباہ ہے ہم نے تو اپنی عقل لڑا لی ہم نے تو پورا غور کر لیا ہمیں تو حیوان جنس لگی اور ماشی کیا لگی حرض عام لگی لیکن ہو سکتا ہے برعکس و حقیقت کے اندر ماشی کیا ہو ان کی جنس ہو اور حیوان کیا ہو آرز عام ہو اسی طرح فصل اور خاصہ میں بھی اشتباہ ہوتا ہے انسان کے لیے ناطک کو ہم نے کیا قرار دیا فصل اور زاہر کو کیا قرار دیا خاصہ ہو سکتا ہے انسان کی حقیقت زاہک ہو یعنی یہ فصل ہو اور جو ناطق ہے وہ انسان کے لیے خاصہ ہو وہ حقیقت سے خارج ہو بات سمجھ کیونکہ خادثہ بھی ایک حقیقت والوں پر بولا جاتا ہے اور فصل بھی ایک حقیقت والی فرات پر بولی جاتی ہے تو ہو سکتا ہے ہم نے تو اپنی پوری کوشش کر لی ہمیں ناطق جو ہے وہ کیا لگا فصل اور ہمیں ذاہر کیا لگا فسل. خاصا لگا لیکن حقیقت تو اللہ جانتے ہیں ہو سکتا ہے جس کو ہم خاصا سمجھ رہے ہیں وہ کیا ہو فسل وہ فصل ہو اس کی ذات میں داخل ہو بھائی اور فسل فسل ہو سکتا ہے ناتک جس کو ہم کیا سمجھ رہے ہیں فصل سمجھ رہے ہیں وہ کیا ہو خاصا ہو اور حد اور رسم کا دارو مداری کس پر تھا فصل اور خاصے پر فصل جس میں آپ اسے کیا کہتے تھے حد اور خاصہ جس میں ہوتا تھا آپ اسے کیا کہتے تھے رسم, رسم. تو جب خاصہ اور فصل میں اشتبہ آ گیا پتہ نہیں واقعی یہ فصل ہے یا یہ خاصہ ہے جب... تو جب دونوں میں اشتبہ آ گیا تو اسی پر تو دار تھا آپ ایک چیز کو حد کہتے تھے اور اسی پر کیا کہتے تھے رسم रसم. فصل ہوتا تھا تو کیا کہتے تھے حد, حد. اور خاصہ ہوتا تھا تو کیا کہتے تھے رسم. رسم کہتے تھے تو جب ان دونوں میں اشتبہ آ گیا تو حد اور رسم میں بھی کیا آ گیا ہو سکتا ہے جسے آپ حد کہہ رہے ہیں وہ کیا ہو رسم اور جسے آپ رسم کہہ رہے ہیں وہ کیا ہو حد, حد ہو بات سمجھ میں آ گئی تو علماء فرماتے ہیں کہ کسی چیز کی حقیقی حد یا حقیقی رسم میں فرق کرنا بڑا مشکل ہے ہو سکتا ہے ایک چیز کو ہم حد کہہ رہے ہوں وہ حقیقت میں کیا ہو رسم, رسم, رسم ہو اور جس کو ہم رسم کہہ رہے ہوں وہ کیا ہو حد, حد, حد ہو تو بر ہم نے آپ کو تعریف بتلا دی کہ تعریف کی چار قسمیں ہیں سب سے اعلیٰ درجہ کس کا ہے حد تام کا ہے اور باقی تینوں کے درجے اس کے بعد ہیں بات سمجھ میں آ کیونکہ حد تام کے ماہیت کا بھی پتہ چلتا ہے اور جمیع مشارکات سے بھی وہ چیز جدا ہو جاتی ہے بات سمجھ میں آ گئی تو لہذا آپ چیزوں کی تعریف کریں لیکن ایک تعریف کو قطعی طور پر کہنا کہ یہ حد ہے اور ایک تعریف کے بارے میں قطعی طور پر کہنا کہ یہ رسم ہے یہ کہنا بڑا مشکل ہے کیونکہ اشتباہ ہے کس کس کے درمیان جنس اور رض عام کے درمیان اور اسی طرح خاصہ اور فصل کے درمیان اشتباہ کی وجہ سے اب پھر متن پر آئیے کہتے ہیں ولم یا تبیرو بلحارزل اور معتبر نہیں کیا اعتبار نہیں کیا مناتقا نے بلحار ذل عامی عام کا یعنی وہ تاریخ جو آرز عام کے ساتھ ہو اس کا مناطقا نے اعتبار نہیں کیا وہ معتبر نہیں کیوں وجہ آپ بتائیں مناطقا عرض عام کے ذریعے تعریف کا اعتبار کیوں نہیں کرتے مناطقا آسان سی بات ہے سب میں بیان کر چکا ہوں بھائی ہاں تعریف کا کیا مقصد ہوتا ہے یہ پوری حقیقت کا پتہ چل جائے یا جمعہ مشارکات سے جدا کر دے آپ سے کسی نے پوچھا انسان کسے کہتے ہیں آپ نے کہا ماشی کو کس کو معاشی کیا اس سے انسان کی پوری حقیقت کا پتا چلا نایا نایا نہیں نایا جی نایا نایا یہ تو حقیقت میں داخل ہی نہیں اور کیا اس سے جمیع مشارکات سے جدا ہوا نہیں جمیع مشارکات سے بھی جدا نہیں ہوا تو تعریف حقیقی کے ذریعے جو دو چیزیں مقصود ہوتی ہیں ان میں سے ایک بھی اس کے ذریعے حاصل نہ ہوئی یہ مانا ہے علم یا تبیرو بل عامی اور مناطقا نے اعتبار نہیں کیا تعریف کا عرض عام کے ساتھ اب آئیے شرح میں بھائی قولم یا تبیرو بل آرز مناطقا کہتے ہیں الغرض مینہ تعریفی کہ تعریف کے ذریعے جو غرض اور مقصد ہوتا ہے امل اطلاع اعلی کن ہل معرفی اور امتیازو آنجمی اما ادا یا تو مطلع ہونا ہوتا ہے تعریف کے ذریعے جو مقصد ہوتا ہے امل اطلاع اعلی کن ہل معرفی یا تو مطلع ہونا ہے معرف کی حقیقت پر کہ معرف کی پوری حقیقت کا پتہ چل جائے اب امتیاز ہو عن جميع ما اما یا اس کا ممتاز ہونا اس کا جدا ہونا جميع ما عدا سے یعنی باقی تمام چیزوں سے اس کا جدا ہونا ہے ولعارز العام الفید و شعی ام ہوما اور عرض عام ان دونوں میں سے کسی بھی چیز کا فائدہ نہیں دیتی مین ہے کسی کی کتاب میں لا و شعی ام جی ہاں میری کتاب میں مین ہے یہ درست نہیں ہے منہما ہونا چاہیے کہتے ہیں ول العام ملافی دش مین ہوما اور عرض عام ان دونوں میں سے کسی بھی چیز کا فائدہ نہیں دیتی فَلِذَا لم یا ہوفی مقامی اسی لیے مناطقہ نے عرض عام کا اعتبار نہیں کیا تعریف کے مقام میں وہ یہاں سے فائدہ بتلا رہے ہیں کہ مناطقہ نے تعریف کے اندر عرض عام کا اعتبار نہیں کیا اس سے ان کی مراد کہتے ہیں اس سے ان کی مراد عرض عام مفرد ہے یعنی عرض عام مفرد اکیلی ایک عرض عام ہو وہ مراد ہے وہ تعریف میں معتبر نہیں جیسے انسان کی تعریف آپ نے کیا کر دی معاشی کے ساتھ کر دی یہ معتبر نہیں لیکن اگر دو تین عرض عام ذکر کر دیے اور ان کو ملائیں تو وہ خاصا بن جاتا ہے ان کو ملائیں تو, تو, بلد تو بلد اس کا وہ اعتبار کرتے ہیں مثلاً ماشی یہ بھی انسان کے لیے کیا ہے عرض عام ہے, ہے, ہے یہ انسان میں بھی ہے فرس اور بقر اور خیمار میں بھی ہے اور اسی طرح مستقیم القامہ سیدھے قد والا ہونا سیدھا کھڑا ہونا سیدھا کھڑا ہونا یہ تو انسان بھی ہے اور یہ درخت اور پودے وغیرہ بھی ہیں لیکن جب دونوں کو ملایا کس نے پوچھا کہ انسان کے بارے میں تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ الانسان انسان معاشین مستقیم انسان اپنے پیروں پر چلنے والا اور اب سیدھا کھڑا ہونے والا ہے اب دیکھو اب یہ دونوں عرض عام ہیں لیکن جب دونوں کو ملایا تو یہ صرف انسان کے ساتھ خاص ہے ماشی بھی ہو اور مستقیم القامہ بھی ہو یہ صرف انسان ہے باقی حیوانات ماشی تو ہیں لیکن مستقیم القامہ نہیں اور شجر جو ہے وہ مستقیم القامہ تو ہے لیکن ماشی نہیں تو یہ دونوں عارض عام ہیں لیکن جب مرکب ہو گئے تو یہ خاصہ مرکب بن گئے ایک خاصہ مفرت تھا جیسے زاحق یا کاتب اور یا قابل للعلم اور یہ بھی خاصہ بن گیا لیکن یہ خاصہ کس قسم کا ہے مرکب ہے یہ دونوں صفتوں کو ملاؤ تو یہ صرف انسان میں پائی جاتی ہے اور کسی میں نہیں تو کہتے ہیں یہ جو مناطقا نے کہا کہ ان کے نزدیک عارض عام معتبر نہیں ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ عارض عام اکیلی ہو اگر کئی ہوں اور مل کر وہ کیا بن جائیں خاصہ بن جائیں تو پھر وہ معتبر ہے کہتے ہیں وہ ظاہر انا غرض منظالی کا اور ظاہر یہ ہے کہ مناطقا کی سے غرض یہ ہے کہ انہو لم یا تبیرو ہوم فریدن کہ انہوں نے عارض عام کو اکیلے جو ہے اس کا اعتبار نہیں کیا وہ امت تعریف بھی مجموعی امور اور باقی تعریف کرنا ایسی چیزوں کے مجموعی کے ذریعے کہ کل واحد منہا عارض ان کہ ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ عارض عام ہو ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے امور نکیرا آیا اور اس کے بعد کل واحد منہا عرض ان یہ جملہ آیا کل واحدین ہے مبتدا اور عرض عامن ہے اس کی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ توجہ ہے امور آیا نکیرا اور کل واحد منہا عرض ان یہ اس کے بعد جملہ اسمیا آ گیا نکرہ کے بعد جملہ ہے تو وہ اس کے لیے عموماً کیا بنتا ہے صفت اور موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آؤ دیکھو اب ترجمہ سنو کہتے ہیں وہ امت تعریف بھی مجموعی عمور اور باقی تعریف کرنا ایسے امور کے مجموعے کے ساتھ کہ کل واحد منہا ارض عامن ان کہ ان میں سے ہر ایک کیا ہے عرض عام ہے لل کس کے لیے معرف کے لیے لاکن نل مجموعہ ہو لیکن پورا مجموعہ خاص ہے اسی کے ساتھ کا تعریف ال بھی مستقیم القامتی جیسے انسان کی تعریف کرنا معاشی مستقیم القاما کے ساتھ تعریف الخفاشی با ارل اور اسی طرح خفاش کہتے ہیں چمگادڑ کو بھائی چمگادڑ اور اس کی تعریف کرنا بتر ولودی طائر کا معنی پرندہ ولود ولود اصل میں کہتے ہیں ماں کو بھائی ماں ماں جو بچے کو جنم دیتی ہے تو ولود ولادت سے ہے کس سے ہے ولادت وہ بھی ماں بھی کیا ہے بچے کو جنم دیتی ہے تو وہ ولود ہے اسی طرح ولود اس عورت کو بھی کہتے ہیں جو کثرت سے اولاد کو جنم دینے والی ہو جو کثرت سے اولاد کو جنم دینے والی ہو اس کو بھی ولود کہتے ہیں لیکن یہاں ولود جو آیا یہ متلقن بچوں کو جنم دینے والا اس کا کیا معنی ہے بچوں ہاں کثرت یہاں ملحوظ نہیں ہے بس بچوں کو جنم دینے والا تو یہ جو چمگادڑ ہے یاد رکھیں یاد رکھیں باقی تمام پرندے جو ہیں وہ انڈے دیتے ہیں لیکن یہ جو چمگادڑ ہے یہ بچے دیتی ہے یہ انڈے نہیں دیتی بلکہ bok... بچے دیتی ہے بچے پیدا ہوتے ہیں اس کے تو چمگادڑ کی تعریف کرنا طائر ولود کے ساتھ اب دیکھو طائر پرندہ یہ تو ہر پرندے پر صادق آتا ہے ہر پرندے پر تو یہ بھی کیا ہے ارض عام اور ولود بچوں کو جنم دینا یہ جو زمین پر چلنے پھرنے والے خیوانات ہیں یہ کیا ہیں اکثر بچوں کو جنم دیتے ہیں تو بچوں کو جنم دینا یہ بھی عرض عام ہے اور طائر یہ بھی کیا ہے عرض عام لیکن جب دونوں کو ملایا کہ تائر ولود وہ پرندہ جو بچوں کو جنم دیتا ہے اب پرندوں میں تو صرف یہی ایک چمگادڑ ہے اور کوئی بھی بچوں کو جنم نہیں دیتا سب انڈے دیتے ہیں تو اب یہ عرض عام کیا بن گئی خاصہ بن گئی اور خاصہ مرکبہ تو اس کے ذریعے بھی تعریف کرنا صحیح ہے تو کہتے ہیں کا کہ تعریف ال انسانی معاش مستقیم القامتی جیسے انسان کی تعریف کرنا معاشی مستقیم القامہ سے وہ تعریف الخفاش باودی اور خفاش یعنی چمگادڑ کی تعریف کرنا بچوں کو جنم دینے والے پرندے کے ساتھ فہوہ ہو تعریف ان بھی تو یہ تعریف ہے خاصہ مرکبہ کے ساتھ وہو معتبر عندهم اور یہ معتبر ہے مناطقہ کے نزدیک کما سر رہا بھی ہی جیسے کہ اس کی تصریح کی ہے باز متاثرین نے تصریح کسے کہتے ہیں صاف لفظوں میں ایک بات کو ذکر کرنا واضح طور پر ذکر کرنا اچھا یہاں ایک اور بات یاد رکھنا ایک اور بات یاد رکھنا تعریف میں یاد رکھو کوئی ایسا لفظ ذکر نہیں کرنا چاہیے جس کا معنی سب کو معلوم نہیں جو عام استعمال نہیں ہوتا کیونکہ تعریف کا کیا مقصد ہے تاکہ معرف جو اس کی پہچان ہو جائے اگر آپ تعریف میں ایسے لفظ لے کر آتے ہیں جس کا معنی ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتا بڑے ہی غریب انوکھے الفاظ ہیں جو بہت قلیل استعمال ہوتے ہیں عام لوگ تو کیا پڑے لکھے بھی سارے اس کو اچھی طرح نہیں جانتے تو ایسی یہ بھی الفاظ کا لانا تعریف میں درست نہیں ہے ایسے لفظوں کے ساتھ تعریف کرنا درست نہیں اسی طرح یاد رکھو تعریف لفظ مشترک کے ساتھ کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے مشترک وہ لفظ جس کے کئی معانی آتے ہوں تو آپ نے لفظ مشترک تعریف میں استعمال کر لیا تو اب پڑھنے والا حیران ہوگا کہ پتہ نہیں اس کا کون سا معنی یہاں مراد ہے تو تعریف میں الفاظ غریبا یعنی ایسے الفاظ جن کا معنی سب کو معلوم نہیں جو قلیل استعمال ہیں ان کا استعمال بھی صحیح نہیں اور لفظ مشترک یعنی وہ لفظ جس کے کئی معنی آتے ہیں اس کا استعمال بھی صحیح نہیں ہے آگے دیکھیے پھر متن بھائی کہتے ہیں وقت اجیز افی ناقص آم کل لفظ یہ اور تحقیق اجازت دی گئی ہے ناقص کے اندر جائز قرار دیا گیا ہے کس کے اندر ناقص, ناقص, ناقص کے اندر این کو نا کہ وہ آم ہو کل لفظی یہ جیسے کہ لفظی ہے ابھی تک جو بات چل رہی تھی وہ تعریف حقیقی کی تھی یوں کہو وہ تعریف کامل کی بات چل رہی تھی کس کے تعریف کامل کی بات چل رہی تھی اور اس کی چار قسمیں ہیں حد تام حد ناقص رسم تام اور رسم ناقص اور تعریف کامل کے اندر یا تو پوری حقیقت کا پتہ چلنا چاہیے یا وہ جمعۂ معادہ سے ممتاز اور جدا ہونا چاہیے اب تعریف ناقص کی بات آ گئی تعریف ناقص جو ہے اس میں مقصد پوری ماہیت پر مطلع ہونا یہ بھی مقصود نہیں ہوتا اور جمع مشارکات سے جدا کرنا بھی مقصد نہیں ہوتا وہاں بعض سے جدا کرنا کافی ہوتا ہے اس کو تعریف ناقص کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں تعریف ناقص کہتے ہیں بعض سے بس جدا کر دے نہ پوری حقیقت کا پتہ چلے نہ جمع مشارکات سے جدا ہو بلکہ بعض مشارکات سے جدا ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں تعریف ناقص اور یہ جو تعریف ناقص ہے یہ عام کے ساتھ بھی جائز قرار دی ہے اور اخص کے ساتھ بھی متقدمین کہتے ہیں تعریف ناقص توجہ ہے تعریف کامل کی بات گزر گئی اب تعریف ناقص کی بات آ گئی کہ تعریف ناقص آم کے ساتھ بھی جائز اخص کے ساتھ بھی جائز حالانکہ تعریف کامل میں تو کہا تھا وہ آم کے ذریعے بھی جائز نہیں اور اخص کے ساتھ بھی جائز نہیں لیکن تعریف ناقص میں کہتے ہیں یہ دونوں جائز ہیں بات سمجھ میں آ گئی جیسے مثلا کسی نے آپ سے فرس کی تعریف پوچھی فرس گھوڑا کسے کہتے ہیں آپ کہتے ہیں حیوان آپ نے کیا کہا حیوان کیا پوری ماہیت کا پتہ چلا نہیں کیا جمعہ معادہ سے جدا ہوا نہیں کیونکہ حیوانات تو اور بھی ہیں ہاں بعض سے جدا ہو گیا بعض سے مثلا شجر سے حجر سے اور آپ کا بھی یہی مقصد تھا آپ اس کو صرف شجر اور حجر سے جدا کرنا چاہتے تھے اور وہ مقصد حیوان سے حاصل ہو گیا یا نہیں کسی جی نے پوچھا کہ گھوڑا کیا چیز ہے اب آپ کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں اس کو جدا کر دوں کس سے شجر و حجر سے شجر و حجر سے جدا کر دوں لہذا آپ کہتے ہیں حیوان تو اس نے شجر و حجر سے کیا کر دیا فرض کو جدا کر دیا لیکن یہ تعریف ناقص ہے لیکن تعریف ناقص عام و اخص دونوں کے ساتھ جائز ہے یا کسی نے پوچھا کہ کس نے پوچھا فرس کے بارے میں کہ فرس کیا چیز ہے آپ نے کہا ماشن اپنے پیروں پر چلنے والا اور مقصد صرف کیا تھا کس سے جدا کرنا چاہتے ہیں شجر و حجر سے کس سے شجر و حجر سے صرف آپ جدا کرنا چاہتے تھے اور ماشن نے جدا کر دیا یا نہیں کر دیا لہذا یہ تعریف صحیح ہے لیکن یہ تعریف ناقص ہے تعریف ناقص میں یہ جائز ہے تعریف کامل میں جائز نہیں ہے تو یہ مانا ہے وقت اجیز فن نا اور تحقیق جائز قرار دیا گیا ہے فن نا کیسی تعریف ناقص کے اندر این کون آم کہ وہ عام ہو آم یعنی تعریف ناقص عام ہو سکتی ہے کل لفظی جیسے کہ تعریف لفظی جو ہے وہ آم کے ساتھ جائز ہے جیسے کہ تعریف لفظی تعریف لفظی کسے کہتے تھے میں نے پہلے بتایا تھا جس میں تعین صورت ہوتی ہے یعنی کسی لفظ کا معنی بیان کیا جاتا ہے بس صورت غیر حاصلہ کو اس میں حاصل نہیں کیا جاتا تو جیسے تعریف لفظی وہ عام کے ساتھ صحیح ہے کس کے ساتھ عام کے ساتھ صحیح ہے اسی طرح تعریف ناقص بھی عام کے ساتھ صحیح ہے میں نے آپ کو بتایا کہ تعریف ناقص جو ہے وہ عام کے ساتھ بھی متقدمین نے جائز قرار دی ہے اور اخص کے ساتھ بھی جائز قرار دی ہے لیکن مصنف نے اخص کو ذکر نہیں کیا صرف اتنا کہا وقت اجیز افن ناقسی کوم کہ تعریف ناقص میں جائز قرار دیا گیا ہے کہ وہ کیا ہو سکتی ہے آم ہو سکتی ہے معرف سے تو بھائی اخص بھی تو ہو سکتی ہے متقدمین نے آم ہونا بھی جائز قرار دیا ہے اور اخص ہونا بھی اخص کو ماتن نے ذکر نہیں کیا شرح میں آپ کو بتلائیں گے وجہ یہ ماتین کو تعریف ناقص کا عام ہونا یہ بھی پسند نہیں یہ بھی یہ بھی پسند نہیں اس لیے قد اجیزا سیگے سی... یاد رکھو یہ جو مجھول سیگے ہوتے ہیں نا مجہول ان کو سیغہ تمریز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تمریز, تمریز. م... کس سے ہے مر رضا یو تمریز تو اس کو سی... اس کو تمریز کہتے ہیں مر یو مر تمریز یہ مرض سے ہے مرض تمریز کا مانا ہے بیمار کر دینا دوسرے کو مریض بنا دینا لیکن یہاں یہاں یہ مانا نہیں ہے بلکہ تمریز کا ایک معنی ہے کمزور کلام کمزور بات کمزور کلام یا کمزور, کمزور بات, کمزور بات, بات, بات, بات بھی. کو بھی تمریز کہتے ہیں کل یہ کلیمائی تمریز ہے تو کمزور کلام کے لیے بھی تمریز بولا جاتا ہے تو یہاں یہاں اسی معنی میں ہے جب کوئی کمزور بات ہو تو عموماً اس کو مصنفین مجھول سیغے کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ قیلہ قلعہ کون سا ہے مجھول کا تو یہ سگے تمریز کہلاتا ہے اس کے ذریعے کمزور بات ذکر کی جاتی ہے تو تمریز کا کیا معنی کمزور ہاں ایک معنی ہے بیمار کر دینا لیکن وہ معنی یہاں نہیں مراد بلکہ یہاں مانا کیا ہے کمزور کلام بھائی کلام کمزور ہو تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو دیکھو ماتن نے بھی وقت اجیزن ناقسی کے تعریف ناقص میں اجازت دی گئی ہے سگے تمریز استعمال کیا یا یوں کہ کلمہ تمریز استعمال کیا جس کے اشارہ کر دیا کہ یہ قول کمزور ہے بھائی یہ قول کمزور ہے دیکھا مصنف کو پسند نہیں تو لہذا سگے تمریز کے ساتھ اس کو ذکر کیا اور کیا کہا کہ ناقص کے اندر عام ہونے کو بھی جائز قرار دیا ہے کہ, ناق... تا... کہ تعریف ناقص کیا ہو عام اس کو بھی بعض نے جائز قرار دیا ہے اور باقی تعریف بال وہ, تو... وہ بھی تو بازوں نے جائز قرار دی ہے اس کو سرے سے ذکر ہی نہیں کیا کیونکہ وہ تو مصنف کے نزدیک بالکل جائز ہی نہیں ہے وہ تو سرے سے جائز ہی نہیں ہے کہ تعریف بال کی جائے کیونکہ اخص جو ہوتا ہے وہ ذہن میں عقل ہوتا ہے کس کے مقابلے میں آم کے مقابلے میں اور وہ جو ہے ذہن میں اخفہ ہوتا ہے عام کے مقابلے میں تو جو اخص ہوتا ہے وہ وہ عام کے مقابلے میں ذہن میں عقل بھی ہوتا ہے اور اقفا بھی ہوتا ہے اس لیے کیونکہ عام کے حصول ذہنی کی جہات زیادہ ہیں لیکن اس کی شرائط حصول ذہنی کی وہ, ف... وہ کم ہیں جبکہ جو اخص ہوتا ہے اس کی حصول ذہنی کی جہاد قلیل ہیں اور حصول ذہنی کی شرائط کثیر ہیں تو وہ تو مصنف کے نزدیک بالکل جائز ہی نہیں ہے اسی لیے انہوں نے عام کو تو متن میں ذکر کیا اور تعریف ناقص کا اخذ کے ساتھ جائز ہونا اس کو سرے سے ذکر ہی نہیں کیا تو کہتے ہیں وقت اوجی ذفن ناقسی این کون عام کل لفظی یہ اور تحقیق جائز قرار دیا گیا ہے ناقص کے اندر کہ وہ عام ہو سکتی ہے تعریف ناقص عام ہو سکتی ہے کل لفظی یہ جیسے کہ تعریف لفظی ہے جیسے تعریف لفظی وہ عام جائز ہے اسی طرح تعریف ناقص بھی بعضوں نے جائز قرار دی ہے عام کے ساتھ اور تعریف لفظی کسے کہتے ہیں کہتے ہیں وہو اما سدوبی تفسیر و مدلول اللفظی وہ تعریف ہے کہ جس کے ذریعے ارادہ کیا جائے تفسیر و مدلول اللفظی لفظ کے مدلول کی تفسیر کا لفظ کا مدلول یعنی جس پر جس پر لفظ دلالت کرتا ہے یعنی وہ جو معنی ہے اس کا جو ہاں تو اس کے لیے لفظ کے معنی کی تفسیر کی جاتی ہے یعنی لفظ کا معنی کھول کر بیان کیا جاتا ہے سننے والے کو پتا نہیں تھا کہ غزنفر کسے کہتے ہیں تو اسد کے ذریعے اس کا معنی متعین کر دیا اس کے معنی کھول کر بیان کر دیا اس کی تفسیر کر دی بات سمجھ میں آگئی یہ مانا ہے وہ ہوا مایوک سد بھی تفسیر مدلول لفظی کہ تعریف لفظی وہ ہے جس کے ذریعے لفظ کے مدلول کا یعنی لفظ کے معنی کی تفسیر کا ارادہ کیا جائے یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی دیکھیے بھائی اب شرح میں قلو وقت اجیز افین نا کیسی یہ آہ مخفف ہے اصل میں کیا ہے ایلا آخری, لا آخری لا ہی اور ایک اور معنی بھی میں نے بیان کیا تھا کبھی آہ بانے انتہا کے ہوتا ہے یعنی یہاں پر بات کیا ہو گئی بات ختم ہو گئی بات پوری ہو گئی کہتے ہیں ایشا رتن الا ماں المتقدما کہتے ہیں یہ اشارہ ہے اس کی طرف وہ جو جائز قرار دیا ہے متقدمین نے تعریف ذاتی اس حیثیت سے کہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ تعریف جائز ہے ایسے ذاتی کے ذریعے المی ال جو, جو آم ہو جو زیادہ عام ہو کعریف ال انسانی حیوانی جیسے کہ انسان کی تعریف حیوان کے ذریعے کرنا فیقون و حد تو پھر یہ کیا ہوگی حد ناقص یعنی اس میں داخل ہو جائے گی یہ ہے تو تعریف ناقص لیکن کس میں داخل ہو جائے گی حد ناقص میں حد میں کیوں داخل ہو رہی ہے کیونکہ انسان کی تعریف حیوان کے ساتھ کی اور حیوان انسان کے لیے ذاتی ہے اس کی ذات میں داخل ہے تو چونکہ یہ ذاتی پر مشتمل ہے لہذا اس کو حد ناقص کہہ دیں گے اور اگر وہ عارض عام پر مشتمل ہوئی تو اس کو رسم ناقص کہہ دیں گے کا تعریف انسان بال جیسے کہ انسان کی تعریف حیوان کے ساتھ فیقون حد ناقسن تو یہ حد ناقص ہوگی اور بالعرض عارض العامی یا عرض عام کے ساتھ تعریف جو ہے کا تعریف ہی بالماشی جیسے انسان کی تعریف معاشی کے ساتھ فیقون و رسمن ناقصن تو یہ کیا ہوگی رسم ناقص یہ تو تھی تعریف بل آگے کہتے ہیں بل جب وضو تعریف بل عارض سی ایزن بلکہ انہوں نے تعریف کو جائز قرار دیا ہے عرض الاخص کے ذریعے بھی کا تعریف الحیوان بل جیسے حیوان کی تعریف کی جائے کس کے ساتھ زاہد بھائی حیوان کس نے حیوان کے بارے میں پوچھا کہ حیوان کسے کہتے ہیں اس نے کہا زاہ کیا کہا زاحق کہا تو زاہد یہ تو ذاتی نہیں ہے یہ تو آرضی ہے اور حیوان کے تمام افراد کے ساتھ یا بعض افراد کے ساتھ افراد حیوان کے بعض افراد کیا ہیں یہ زاد... زاد... زاد... زاحت... زاد... زاحت... زاد... ز... ز... ان کے صرف وہ ظاہر ہیں نا صرف انسان کیا ہے زاہد زاحت... زاحت... تعریف کس زاحت... عشان... کی پوچھی حیوان زاحت... کی تو عام کی تعریف کس کے ساتھ کر دی اخص سے کے ساتھ اخص سے اس کے ساتھ بھی متقدمی نے تعریف کو جائز قرار دیا ہے لیکن مصنف نے اس کو ذکر نہیں کیا کیوں کیونکہ ان کے نزدیک یہ سرے سے جائز ہی نہیں کیونکہ یہ تعریف بل اخفا ہے اور تعریف بل صحیح نہیں تعریف کے اندر شرط ہے کہ وہ اجلا ہونی چاہیے معرف کے مقابلے میں کہتے ہیں بل جب وزو تعریف عارض الخاص سی از بلکہ متقدمین نے عارض آخاس کے ساتھ بھی تعریف کو جائز قرار دیا ہے کا تعریف الحیوان بظاہر کی جیسے کہ حیوان کی تعریف ظاہر کے ساتھ لاکن نل مصنفہ رحمہ اللہ علم یات دبی لیکن مصنف نے اس کو شمار نہیں کیا مصنف کے نزدیک یہ قابل شمار ہی نہیں اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی ہی انہوں تاریف بل اس لیے کیونکہ مصنف کا یہ گمان ہے دیکھا یہ مصنف پر گویا رد کر دیا زان کہتے ہیں گمان باطل کو بھائی کس کو گمان باطل یعنی مصنف کا یہ غلط خیال ہے اوپر عام کو تو ذکر کر دیا تاریف الناقص کے اندر لیکن اخص کو ذکر نہیں کیا یہ ان کا غلط گمان ہے کہ یہ جائز ہی نہیں ہے تعریف بالاخص بھی جائز, جائز ہے بھائی لاکن نل رحمہ اللہ علیہ میاتت دبی ہی لیکن مصنف رحم اللہ نے اس کو شمار ہی نہیں کیا لزام ہی اس لیے کیونکہ اس کا یہ گمان ہے کہ انح تاریف بل کہ یہ تو تعریف بل ہے وہ ہو غیر اصلا اور یہ سیرے سے جائز ہی نہیں, نہیں, نہیں, نہیں ہے یا یوں کہیں وہ ہوا غیر اسلن اقت ان قطعی طور پر جائز ہی نہیں کو لفظی ای کما اجیز اف تعریف اللفظی۔ یعنی جیسے کہ اجازت دی گئی ہے کس میں تعریف لفظی میں کہ وہ ام ہو سکتی ہے کہ قول ہم جیسے کہ عربوں کا قول ہے ادانت نب سادانہ سادانا یہ کسی یہ کسی پودے کا نام ہے بھائی سادانا نب پودے کو کہتے ہیں کسی کو سادانہ کا پتہ نہیں تھا دوسرا اس کو بتلاتا ہے ادانت نبتن سادانہ پودا ہے بھائی پودا پودا تو بہت سی قسموں کا ہے تو یہ تاریخ بل آم کی ہے کس میں تعریف لفظی میں تو یہ تعریف لفظی عام کے ساتھ کر دی اور یہ جائز ہے اور انہوں نے میں نے کیا کہاساد نبتن حاشی میں سودانا لکھا گیا ہے اس کو کہ سین کے زما کے ساتھ ہے لیکن لغت کی تمام کتابوں میں سین کے زبر کے ساتھ ہے بھائی سین کے زبر اور نیز تمام کتابوں میں یہ اسی طرح ہے جبکہ لغت میں یہ ساتھ گولتا بھی نہیں جڑی ہوئی اسادانبتن اسادانو نبتن لیکن بہرحال گولتا وحدت کے لیے ہو سکتا ہے جوڑ دی گئی ہو یعنی ایک ایک کا معنی ادا کرنے کے لیے اسادان تن تن سادانہ پودا ہے قل تفسیر مدلو لفسی اے تعین مسم الفسی یعنی لفظ کے مسما کی تعین کرنا لفظ کے بھائی دیکھو یہ جو تعریف لفظی ہے اس میں ایک معنی کی تعین کر دی جاتی ہے جیسے سننے والے کو پتا نہیں تھا کہ غزنفر کس چیز کو کہتے ہیں تو آپ نے تعین کر دی الغزنفر آسادن تو یہ شیر کی صورت تو اس کے ذہن میں پہلے سے موجود تھی تو صرف اس کی تعین کر دی کیا کر دی یعنی مسمہ کی تعین کر دی مسم ایک ہوتا ہے اسم ایک ہے مسمہ اسم وہ لفظ ہے مثلا اور مسمہ وہ ذات جس کا وہ نام ہے جیسے زید اور مسمہ ہے ذات زید ایک شخص نے اپنے بیٹے کا نام زید رکھا تو زید ہے اسم اور وہ جو بیٹا ہے وہ ہے مسمہ جس کا نام ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ لفظ کا مسمہ کی تعین کی جاتی ہے یعنی وہ جس ذات یا وہ جس مفہوم کے لیے وہ لفظ مقرر کیا گیا ہے اس کی تعین کر دی جاتی ہے کہ اس لفظ کا یہ والا معنی ہے آپ کے ذہن میں جو سینکڑوں لاکھوں معانی موجود ہیں ان میں سے اس معنی کے لیے یہ لفظ یہ لفظ بولا گیا ہے اس کا یہ بلا معنی ہے بات سمجھ میں آ ای تعین و مسم الفظ منبین المعان المخون اتی یعنی لفظ کے مسمہ یعنی اس کے معنی و مفہوم کی تعین کرنا کون سا معنی مین بہین المعان المخون اتفیل خاتری ان معانی کے دربیچ میں المخزونتی جو محفوظ ہیں فل خاطری دل میں یعنی دل میں یعنی ذہن میں جو معانی محفوظ ہیں ان میں سے ایک سورت کی تعیین کر دی کہ غزانفر فر اس سورت کا نام ہے اس کو کہتے ہیں یعنی اسد کو کہتے ہیں کس کہ اس کو آسد, آسد, اسد ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے جی. اے تعین مسمل لفظ یعنی لفظ کے مسمہ کی تعیین کرنا منبین المعان المخونت فل خاطری وہ جو دل میں یعنی ذہن میں معانی محفوظ ہیں ان کے بیچ میں سے لفظ کے مسمہ کی تعین کر دینا فلح صفی ہی تحصیل و مجھول ان اس میں تحصیل مجھول نہیں ہوتی اس تعریف لفظی میں تحصیل مجھول نہیں ہوتی تو فلح صفی ہی تحصیل و مجھول ان ان معلوم ان کما فل معار الحقیقی تو اس تعریف لفظی کے اندر معلوم کے ذریعے بھئی عام تعریف میں کیا کرتے ہیں معلوم چیزوں کو ملا کر مجہول چیز کو حاصل کرتے ہیں تعریف حقیقی میں کیا کرتے ہیں معلوم چیزوں کے ذریعے کس کو حاصل کرتے ہیں مجھول, مجھول, مجھول, مجھول کے ذریعے مجھول, مجھول, مجھول کو حاصل کرتے ہیں لیکن تعریف لفظی میں ایسا مجھول مجھول نہیں ہوتا یہی بیان کر رہے ہیں فل سفی ہی تحصیل و مجہول ان معلوم ان تو اس تعریف لفظی کے اندر تحصیل مجھول عن معلوم یعنی معلوم کے ذریعے مجھول کی تحصیل نہیں ہوتی کما فل معرف الحقیقی جیسے کہ اس میں جیسے معارف حقیقی یعنی تعریف حقیقی میں ہوتی ہے فف ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو تو ففہم ہم کے ذریعے یا تو اشارہ ہے تعریف لفظی اور تعریف حقیقی کے درمیان فرق کی طرف کہ آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں تعریف حقیقی اور چیز ہے اور تعریف لفظی اور چیز تعریف حقیقی میں تحصیل صورت ہوتی ہے مجھول صورت کو حاصل کیا جاتا ہے جبکہ تعریف لفظی میں تعین صورت ہوتی ہے تحصیل صورت نہیں ہوتی تو یا تو ففہم کے ذریعے اس فرق کی طرف اشارہ ہے یا ففہم کے ذریعے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ تعریف لفظی کے اندر اختلاف ہے بعض مناطقا تعریف لفظی کو تصور کہتے ہیں اور بعض مناطقا تعریف لفظی کو تصدیق کہتے ہیں توجہ ہے تو یا تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو تعریف لفظی ہے اس کے اندر مناطقہ کا اختلاف ہے کوئی اس کو تصور کی قسم بناتا ہے کوئی اس کو تصدیق کی قسم جب یہ تصدیق کی قسم ہے تو اس کو تو تعریف کہنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ معرف تعریف اور قول اشار یہ تو کس کا نام ہے یہ تو تصورات کا کیا نام کیا ہے کس کا نام ہے وہ معلوم تصورات جو کہاں تک پہنچائے مجھول تک تو وہ تو تصورات کا نام ہے اور یہ تاریخ موجود. یہ تو تصورات موجود. میں سے بعضوں نے شمار ہی نہیں کی کس میں شمار کی ہے تصدیقات میں موجود. شمار کی ہے تو اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے یہ تو تعریف لفظی ہے بعضوں نے تو اس کو تصور کی قسم قرار دیا ہے جبکہ بعض مناطقہ نے اسے تصدیق کی قسم قرار دیا ہے بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح تعریف کی بحث سمجھ میں آگئی گئی بھائی کسی چیز کی تعریف کیسے کرنی ہے بھائی اس کے مقصد کیا ہوتا ہے اور کتنی قسمیں ہیں جو معتبر ہیں مناطقا کے نزدیک انہوں نے بتایا چار قسمیں ہیں وہ معتبر ہیں یا حد تام ہو یا حد ناقص ہو یا رسم تام ہو یا رسم ناقص ہو وہ معتبر ہیں اور اس میں یا چیز کی پوری حقیقت کا پتا چلے یا وہ جمعۂ مشارکات سے جدا ہو جائے یہ ضروری ہے بھائی چلیے بس بے. هذا هو المرام اللہ علم بھی حقیقت الکلام